السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی آواز آ رہی ہے اسپیکر میری آواز آ رہی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ نَجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَا يَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ولا يوسق وثاقهم أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رابية مرضية فادق لي في جنتي صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم اٹھائی ولفری وا <يَسْك> اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ تھی اس کے بعد فرعون سمود قومیات قوم سمود کا ذکر آپ کے سامنے آیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے مال والوں کا تذکرہ آیا اب آپ کے سائن اللہ رب العزت فرمانا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو دولت ملی ہے ہمیں جو مال ملا ہے یہ ہمارے پاس یہ عیش و عشرت ہمیشہ کے لیے یہ عیش و عشرت عیش و عشرت ہمارے پاس رہے گی ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں صلاح فرماتے ہیں کہ کل لا ہر ایسا دی. یہ خیال باطل ہے کہ ان کا حضب کتاب نہیں ہوگا تو ایک وقت آئے گا جب انسان کے اعمال سامنے آئیں گے اور پوچھا جائے گا تو وہ وقت کب آئے گا منزل کب آئے گی تو وہ وقت جب کائنات کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا زمین کو ملیامیٹ کر دیا جائے گا یہ جو ہمیں آسمان اور یہ زمین نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے ستارے ٹوٹ جائیں گے سمندر خشک ہو جائیں گے فرشتے بھاگ کر کنارے پر پہنچ جائے آسمان پھٹ جائے گا تو جب یہ وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا صفا تیرا رب آئے گا یعنی اللہ کا نظول ہوگا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی پہری تجلی کے ساتھ اس دن ظاہر ہوگا. صفا اور اس دن فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے نہایت عاجزی کے ساتھ پتار در قطار موجود ہوں گے اللہ کے مقرب ترین فرشتے یعنی عرش کے اٹھانے والے ہوں گے پھر عرش کے گرد جو, جو رشتے ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے اس کے بعد آسمان والے پھر زمین والے سب سب, سب کے ساتھ موجود ہوں گے میدان حشر برپا ہوگا وجیوم جی اور اس دن جہنم کو اس میدان کے دیا جائے گا تمام لوگ جمع ہوں گے خدا تعالیٰ اپنی تجلی کے ساتھ جب دوزخ قریب ہوگی جسے خوف زدہ ہو جائیں گے مسلم شریف کی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ میدان حچر میں جہنم کو لائے جانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کے فرشتے دوزخ ذخیر ہزار گے. ستر ہزار زنجیروں کے ذریعے اللہ کے فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے ہر زنجیر کو کھینچنے کے لیے ستر ہزار فرشتے مقر ہوں گے ستر ہزار کو اس طرح کھینچ کر میدان قریب لائیں گے جس طرح کسی بڑی کشتی یا جہاز کو کھینچ کر لایا جاتا ہے ہی میں آتا ہے کہ دو سو سال کی مسافت سے جہنم کا جوش و غضب نظر آنے لگے گا خوف کے مارے یہ حالات ابتدائے محشر کے ہوں گے ابتدائے محشر اس کے بعد جب سکون ہو جائے گا تو اس کے بعد حساب کا عمل شروع ہو جائے گا فرمایا کہ جب انسان انسان یہ حالت دیکھے گا تو یومئذ يتذكر الانسان اس تم انسان یاد کرے گا হায় میں نے قران پاک کا ذکر سنا ہوتا میں نصیحت حاصل کرتا اگلوں کے قریب جاتا نبیوں کی مانتا. صحابہ کی مان تھا علام اکرام کی مانتا تھا اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ذکر آج اسے نصیحت کہاں فائدہ دے گی نصیحت پڑھنے کا وقت کیا ہے آج افسوس کے ہاتھ ملنا کسی کام نہیں آئیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کہ ایک صحابی محمد بن آمرہ محمد بن آمرہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ کیسیت ہوگی کہ اگر انسان پیدا ہوتا ہی سجدہ ریز ہو جاتا اور عمر بھر اللہ کے عبادت میں مصروف رہتا دنیا کی ساری زندگی عبادت میں مصروف رہتا تو وہ دن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یہ انسان پھر بھی افسوس کرے گا کہ اے پروردگار تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا نیک لوگ بھی افسوس کریں گے کاش کچھ اور نیکی کر لیتے تو آج کام آ جاتی بدکار لوگ سخت افسوس کریں گے لیکن نیکوکار کار بھی افسوس کریں گے کاش کچھ نیکی اور کر لیتے مزید کچھ نیکیا کر لیتے یہ نیکیا کام آ جاتی آج اللہ ہم سب کو نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق فرمائے تو اس دن انسان کہے گا یقو یا لئی قدم تو لح حیاتی کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا کوئی اچھا کام کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے ہوتے جو آج کام آ جاتے اللہ کی محبت حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی ہر کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا کچھ میں آخرت کے لیے آگے بھیج دیتا تو اچھا ہوتا آج میرے کام آ جاتا تو فیو میں دن بس اس دن اللہ تعالیٰ اتنی سخت زا دیں گے لا يعذب احد. اتنی سخت سزا کوئی نہیں دے گا اللہ کی سزا آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی شاہ عبد العزیز رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سزائے جسمانی سہ ہیں دنیا کے اندر جب بھی سزا ملتی ہے جسمانی جسمانی سزا ملتی ہے کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے یہ سزائے انسان برداشت کر سکتا ہے کیونکہ ان سزاؤں کا اثر انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے مگر اللہ تعالی کی آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ عذاب کے مجرمین کے خیال اور دماغ کو بھی سزائے پابند کر دے گا کسی دوسرے طرف لگنے ہی نہیں دے گا یہ ذہنی <سلام> سزا ہوگی کہ ہر طرف انسان کا خیال دماغ اسی سزا کی طرف لگا ہوا ہوگا اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا تو اللہ فرماتے ہیں <سلام> وَلَا <يُوسِقُ> وَلَا قَهُوا <احد> کہ ایسا جگڑنے والا اور کوئی نہیں خدا تعالیٰ کی گرف اتنی سخت ہوگی اللہ ہم سب کو اس سخت گرفت سے حفاظت فرمائے تو اس سے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ آیا اب ایمان والوں کا تذکرہ آ رہا ہے نفس مطمئنہ کے لیے انعامات کا تذکرہ آ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اب اللہ اطمینان والے نفس جس کو دنیا کے اندر اللہ تعالی کے احکامات پر اطمینان حاصل تھا اسے یقین تھا کہ نیکی یہی ہے اور اسی نیکی کے اندر کامیابی ہے اور یہ دنیا کے اندر اللہ کے احکامات تعلق اس نے کوئی شک و شبہ نہیں کیا تو یہ اطمینان والی روح نفس اطمینان والی نفس کیونکہ اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس حالت میں کہ اللہ تعالی نے تمہیں انعام ہے اور خدا کی جانب سے بھی تمہیں خوش کیا جائے گا یعنی تم راضی اور مرضی صفات کے حامل ہوں گے جیسا فرمایا رضی اللہ عنہم یعنی اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اس لیے وہ لوگ اللہ کے ہر حکم پر راضی بررضا تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے ہر حکم پر راضی تھے تو یہ لوگ آج کے لوگ اگر یہ اطمینان والی زندگی گزارتے ہیں اللہ کے احکامات والی زندگی گزارتے ہیں تو یہ بھی مرضیہ خود بھی راضی ہوں گے اللہ بھی راضی ہوگا اللہ بھی خوش کرے گا تو اللہ کا یہ پہلا انعام دوسرا انعام یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص بندوں کی جماعت میں شامل فرمالیں گے اللہ حکم فرمائیں گے پادلی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ تو یہ جو خطاب ہے یہ جو خطاب ہے نا سرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ خطاب آخرت کے اندر ہوگا کہ اللہ تعالی کامیاب ہونے والوں کو اپنی خاص جماعت میں شامل ہونے کا حکم دیں گے مگر موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یہی خوشخبری دی جاتی ہے موت کے فرشتے مومن کی روح کو کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت اور صدامندی کی طرف نکلو اور جو کفار اور مشرقین ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکلو اب تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو جو دنیا میں میرے غلام تھے مجھ سے محبت رکھتے تھے میری توحید کے قائل تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسرِ قرآن ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ وآجمائین میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑے مفسرِ قرآن اسلامی حکومت کے اندر اکبر نظی کے عوضے درہے در آخر عمر میں سب کچھ چھوڑ کر دین کی تبریغ میں مصروف ہو گئے ساری عمر قرآن پاک ہی پڑھا پڑھاتے رہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحمد صاحب میں رہائش پذیر ہو گئے جب آپ کی وفات ہوئی آپ کی میت رکھی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب پرندہ ظاہر ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا وہ پرندہ اس جگہ میں داخل ہو گیا جہاں آپ کی نعش رکھی تھی مگر کسی شخص نے پرندے کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا سخت تعجب ہوا تاہم جب حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں دفن کر دیا گیا تو آواز آئی النَّفْسُ رَبِّكِ یہ آواز آئی ضرور آئی آواز آئی ضرور آئی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ اپنے محبت میں سر ایمان والوں کے ساتھ ایسا بھی سلوک کرتا ہے جو اس کی خاص رحمت ہے جسے حاصل ہو جائے حضرت خواجہ بہ دین زکریہ ملتانی رحی محمد بڑے محدث فقی امام تھے شیخ الاسلام کے لقب سے منقب تھے بڑے حق برست تھے آپ کی بڑی امت تھی بیمار ہوئے تو بیٹا خدمت کرتا تھا ظہر کی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے تو ایک بالکل اجنبی عجیب وضا کا ایک شخص باہر سے آیا اور خواجہ صاحب کا پوچھا کہ ان سے ملاقات کا خواہش مند ہے بیٹے نے ملاقات کی وجہ دریافت کی کہ کیوں ملنا ہے کیا وجہ ہے کیا بات ہے تو وہ شخص کہنے لگا یہ خط ابھی خواجہ صاحب کو دے دو بیٹا خط لے کر اندر گیا کھولا تو اس میں لکھا تھا بیٹا فور باہر آیا تاکہ مہمان کو دیکھے مگر وہ غائب ہو چکا تھا اسی لمحہ واپس اندر گئے تو خواجہ صاحب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے تو یہ ان کی کرامت ظاہر ہوئی کہ حضرت خواجہ صاحب اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے اور اللہ نے وفات کے وقت نیک بندوں میں شامل کر لیا اللہ ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے تو خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے تین لوگوں کا ذکر آیا جو ناکام ہوئے اب آخر میں چوتھے گروہ یعنی کامیاب گروہ کا عالمی بیان کر دیا اور واضح کر دیا کہ کامیابی کس کے اندر ہے اللہ کے دین کے اندر ہے اللہ کے احکامات کو ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے یہ لوگ کامیاب ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقت میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے عباس کیا حضرت عباس کے حضرت عباس کے بیٹے تھے ٹھیک ہے جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں مزید کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے جی سوال سمجھ میں نہیں آیا آواز جو آئی یا ای تو نفس المتمنا خبر سے جو آواز آئی یا ائت نفس المتمنا قبر جی، سے جو آواز آئی دوسرے قصے کے اندر قبر سے آواز نہیں آئی ایک عجیب و غریب شخص حضرت خواجہ صاحب سے ملنے آیا تو بیٹے نے وجہ دریافتی کیوں ملنا ہے تو اس نے ایک پرچی پہ لکھ دیا کہ یہ ان کو جا کے دے دو اس کے اوپر لکھا تھا یا ائت اس پرچی کے اوپر لکھا تھا یا ایتوہن نفس المکمہ خط کے اندر لکھا گا رق خواجہ بہاؤدین زکریہ radia dikumurakullahi wa barakatu